انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت حضرت عبداللہ بن یزید بن حطمی اپنے والد سے نقر کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ چیزیں انبیاء کی سنتوں میں سے ہیں حیا بردباری حجامہ مسواک اور خوشبو لگانا